ال وقفا وسلم ہند الدین اسطفیٰ امہ اباد اس سے پہلے عقائد پر بات ہو رہی تھی اور تین نہایت اہم بنیادی عقیدے کی باتیں جنہیں کو تین اصول کہا جاتا ہے اور تینوں کے متعلق قبر میں سوال ہوگا اور اسی پر آخرت تک کی نجات قدار و مدار اور ہلاکت و بربادی کا سارا دار و مدار اسی انہی تین سالوں سوالوں کے جواب میں کامیابی اور ناکامی ناکام پر ہے اے آج ان شاء اللہ چند باتیں وضاحت کے طور پر اور پیش کرنی ہیں ان میں سے یہ کہ یہ تین وصول جو ہیں ان تین وصولوں کو سمجھنے کے پہلے پہلے چار مسائل ہیں چار مسئلے ہیں چار مسائل ہیں جن کا علم ہونا بہت ضروری ہے بنیادی اصل مسائل وہ ہیں تین مرب کو امنوی ہو لیکن اس کی وضاحت کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے چار مسائل اہم ہیں ان کا سمجھنا ان کا ان کی معرفت ہونا ان کا علم رکھنا بہت ہی ضروری ہے اب وہ چار مسائل ہیں کون نمبر ایک العلم نمبر دو نمبر تین دعوت الی نمبر چار اسبر یعنی چار مسائل ہیں تین وصول کو سمجھنے کے پہلے پر یہ چار مسائل کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے اور ان کے سمجھ لینے کے بعد تین وصول کے مسائل تین وصول جو ہیں ان کا سمجھنا ان کی شرح اور ان کی معلومات بہت آسان ہو جائے گی یہ چار مسائل کون ہیں ہم نے کہا نمبر ایک العلم یعنی ہمیں ہمارے پاس علم ہونا چاہیے علم جو ہونا چاہیے وہ کیا تین چیزوں کی معرفت تین چیزوں کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے نمبر ایک معرفت اللہ یعنی اللہ کی معرفت نمبر تو معرفت و نبی یہی یعنی اللہ کے نبی کی معرفت اور معلومات نمبر تین معرفت و دین الا اسلام یعنی اسلام کی معلومات چار مسائل میں سے جن کو سمجھنا ضروری ہے بلکہ کہا جاتا ہے واجب ہے واجبات میں سے ہے بگ ان کے انسان کامیہ بھی نہیں ہو سکتا قبر کے تین سوالوں کا جواب کبھی دے ہی نہیں سکتا جب تک تینوں اصول ہاں اسے ہی میں نہیں آ سکتے جب تک یہ چار مسائل پہلے نہ سمجھے پہلا مسئلہ میں نے کہا علم ہے نمبر دو علم پر عمل کرنا ہے نمبر تین اس علم اور عمل کے طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے نمبر چار اس آ, علم اور عمل پر اور دعوت پر جو ہمیں دوسروں کی طرف سے ایزا اور تکلیف پہنچے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے اب آئے ذرا اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ علم کا کیا مطلب ہے ہم نے بتایا کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزوں کی کے بارے میں صحیح معلومات ہمارے پاس ہو علم ہو اور علم بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو درست علم ہو چونکہ بہت سا اوقات ان چیزوں کا علم ہوگا لیکن درست نہ ہو بیکار جائے گا تو اس لیے سب سے پہلی چیز علم ہے اور علم تین چیزوں کا ہونا چاہیے سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں ہونا چاہیے اللہ کی پہچان ہونا چاہیے یہاں ایک چیز سمجھ لیں آپ حضرات کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ کون انسان ایسا ہے جو اللہ کو نہیں جانتا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کو سبھی جانتے ہیں کافر بھی جانتا ہے یہودی بھی جانتا ہے مشرق بھی جانتا ہے عیسائی بھی جانتا ہے بدھسٹ بھی جانتا ہے ہندو بھی جانتا ہے سکھ بھی جانتا ہے دنیا کی ہر قوم اللہ کو جانتی ہے کہ اوپر ایک اللہ ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا یہ تو سب جانتی ہیں پھر اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ تعالی ہیں تمام اے و متعلقات چیزوں کا علم ہونا چاہیے صرف اتنا علم کافی نہیں کہ اللہ ہے نہیں اللہ ہے اللہ کے متعلق تمام چیزوں کا علم ہو اللہ کی ذات کے متعلق اللہ کی صفات کے متعلق اللہ کے قدرت کے متعلق اللہ کے علم کے متعلق اور یہ ساری چیزیں ایسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی ذات اللہ کی صفات ان تمام چیزوں پر اتنا پختہ علم اور اتنا یقین ہو اتنی معلومات ہو کہ جو معلومات اللہ تعالی کے حکم کے قبول کرنے اس کی فرما برداری کرنے اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں ایسے معلومات کا ہونا ضروری ہے دیکھیں انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے دیکھ لیا بہت اچھی لگی لیکن جب تک اس کی حقیقی معلومات نہ ہو تب تک انسان اس کو جلدی لیتا نہیں آپ کسی دکان پر جائیں کسی کمپنی میں جائیں کوئی چیز آپ نے دیکھا بڑی اچھی لگی واہ بھائی بڑی اچھی ہے لیکن بس اچھی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اس چیز لگی ہوئی ہے لیکن وہی دکاندار جب اس کے کچھ صفات بیان کرے بھائی ایسی چیز ہے کہ اس کے کھانے سے یہ چیز ہوتی ہے اس کے کھانے سے فلا فلا بیماری دور ہو جاتی ہے اس کے استعمال کرنے سے فلا فلا, فلا فائدہ ہوتا ہے اگر اس نے دس پانچ دس بیس پچیس باتیں بتائی اور اس چیز کے صفات کا آپ کو علم ہو گیا تو فوری طور پر آپ اس کو خریدنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پتہ یہ چل گیا کسی چیز کی جب حقیقی معلومات ہو جاتی ہے تو انسان اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے آج اللہ رب العالمین کے متعلق آپ اگر صرف اتنا علم رکھیں ہاں اللہ ہے زمین آسمان کو پیدا کیا تو شاید کہ آپ کا یہ ایمان یہ علم ہے. اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے پر آپ کو مجبور نہیں کرے گا لیکن جب آپ کو یہ بتا دیا جائے مثال کے طور پر وہی اللہ رب العالمین جو ہے وہی خالق بھی ہے وہی آپ کو روزی روٹی بھی دیتا ہے وہی آپ کو اولاد دینے والا بھی ہے है? وہی آپ کو زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اس, اس بیان کریں سامنے والے کے دل میں جب اللہ کی صفات کا ذات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے پھر ذرا دیکھو انسان اس وقت چیک ہے پکار پو, اٹھتا ہے کہ بھائی ہاں اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے مثال کے طور پر بڑی عجیب سی بات ہے سفار پر مکے کا ایک بہت بڑا کافر بہت بڑا کافر اسلام سے بھاگنے والا دور رہنے والا نبی کی دشمنی کرنے والا جانتا تھا کہ اللہ ہے اللہ کا علم تھا ان کو وہ جتنے مکے میں کافر جب پرانا نادل ہو رہا تھا سب سے پہلے عرب کے لوگ اور مکے والے اس کے مخاطب تھے کیونکہ اللہ اکثر سب سے پہلے مکے والوں کو پیغام پیش کیا تو مکے والوں کا کیڑا اللہ فرماتے ہیں ولا انسا التحم اے نبی جب آپ مکے والوں سے پوچھیں مشرقوں سے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو مکے والے کہتے ہیں نہیں زمین و آسمان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ اکبر پھر ان سے پوچھو پانی کون برساتا ہے کہیں اللہ تو مکے والے اللہ کو مانتے تھے لیکن صرف ان کا کیڑا تھا اللہ کتنا کام کرے گا ہم بڑے معمولی سے لوگ ہیں اللہ تعالی ہماری فریاد کیسے سنے گا تو یہ واسطے اور وسیلے کے تحت ان نیچے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورت ظمر کے نرشات نمایا مان بل کرفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں ان کو الہ نہیں سمجھتے ان کو معبود نہیں سمجھتے ان کو ہم اپنے ہی جیسے ایک بندہ سمجھتے ہیں ہمارے ہی جیسے بندے تھے لیکن اللہ تعالی کے بڑے نیک سوال بندے تھے پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں جب ان کے واسطے سے ان کو ہم پکاریں گے ان کی نظر و نیاز دیں گے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری مرادیں پوری کرمائیں گے ہماری فریاد کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا کر کے منظوری لے لیں گے اس کے علاوہ ہمارا کوئی عقیدہ ان گتوں کے متعلق نہیں ہے دیکھو کفار مکہ اللہ رب العالمین پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن صحیح علم نہ ہونے کی بنا پر مکے والے اللہ پر ایمان توحید پر نہیں آتی تھے عقیدہ اپنا درست نہیں کرتے تھے تیرہ سال تک تیرہ سال تک مکے والے اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے بھائی مرنے کے بعد بھی کہیں کوئی زندہ ہو سکتا ہے ذرا سوچو وہ یہ سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد جب مٹی ہم بن جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں زندہ کر لے گا وہی اربیب ادا متنا وکنا تو را بہدا بن <سُور> ایبا بہ یہ تو بڑی عجیب سے بات ہے اللہ کے رسول سے جھگڑتے آپ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے ہم نے کیا کریں گے پھر جنت و جہنم بنایا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے پاس نیک مال ہے تو جنت میں جائے گا ورنہ ہم کو جہنم میں گا سوال یہ ہے کہ ہم کو زندہ کیسے کرے گا ہم تو قبر میں مرنے کے بعد سڑ جاتے ہیں گل جاتے ہیں مٹیوں میں مل جاتے ہیں بو سیدھا ہڈی ہو جاتی ہے لفیق حلقن جدید بڑی یہ تو بہت دور کی بات آپ کر رہے ہیں لیکن انہی مکے والوں کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کی صفات کا صحیح علم ہو گیا تو سارے مکے والے ایمان لا لیے تو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ کے متعلق علم کا ہونا ضروری اس لیے ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے متعلق صحیح علم صرف اللہ کا علم ہے کہاں کوئی ذات آسمان پر ہے اس پر اتنے سے آدمی مومن نہیں بن سکتا نہ کوئی ایمان لاتا ہے اسی لیے نہ اللہ کی کوئی فرما بداری کرے گا اسی لیے ضروری ایک اللہ کی ذات پر جیسے ایمان ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ساری صفات پر صحیح معنوں میں اگر ہمارا ایمان ہوگا اور ہمیں علم ہوگا ہماری معلومات درست ہوگی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین کامل ہوگا تو یہی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا علم ہمارا ایمان ہمارا یقین اس بات پر ہمیں مجبور کرے گا کہ جب ایسی ذات اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے ہر حکم کے سامنے ہمیں گردن جھکا دینا چاہیے اس کی ہر بات ہمیں ماننی چاہیے ہر, اس کی ہر بات کو, آ, آ, کو ہمیں قبول کر کے اس کی اس پر عمل کرنا چاہیے اور اگر اس میں تھوڑی سی کھوٹ ہوگی تو کبھی انسان کا ایمان باللہ انسان کو اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے پر مجبور نہیں ہوگا اسی لیے بہت ہی ضروری ہے سب سے پہلا مسئلہ جس کا سیکھنا واجب ہے فرد ہے کسی انسان کو اس سے آ, کوئی, کوئی کسی انسان کو اس سے آزادی نہیں بلکہ ہر انسان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس بات کا علم ہونا چاہیے اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ پر یقین اور اتنا علم اور ایسا یقین ہو جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے حکم کے سامنے گردر جھکانے پر ہمیں مجبور کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان باللہ عطا کرے اور صحیح معرفت الہی نصیب ہو اکول کو لاسک فر اللہ بنکل بھی مات ہوئی